ختم ہو گئی ہے تے پھر جد دین نال محبت مک گئی ہے تے علم دین نال تے آپ مکنی سے. اج یہ عالم بن گیا ہے کہ بعض لوگ محسوس کر جاندے نے کہ بندہ اس طرح دی اگر دعا کرے نا میں ایک غلط فہمی دا ازالہ کر رہا ہاں ای ضروری نہیں کہ میں عبد الجبار صاحب واسطے گل کر رہا ہاں یا تھوڑے واسطے ایک عام عام غلط فہمی دا ازالہ کر رہا ہاں کہ بندہ اس طرح دی دعا کرے نا یار مولا سننا تیری اولاد نو دین دار بناوے عالم بناوے تے اج دے لوگ محسوس کیوں یار مولوی تین دعا ہی کونی سی لبھی تالا نو بھی مولوی بناؤ آ بھائی کوئی پروفیسر بنے کوئی انجینئر بنے کوئی ڈاکٹر بنے کوئی تھانے دار بنے کوئی افسر بنے تو اولاد واسطے میں تین مولوی دعائی لاسم کر کے آنا اس گل بعد لوگ محسوس کرتے آخر جی اتھا اپنی اولاد نہاداں کا پیلٹ بناو تنا مولوی بناو رب تو مولوی جہے نے وہ آج کل جناب تو عزت کوئی انہوں نے تو مند پورے جہان دن مولوی بے عزت نے میں آخیا بولیا جی مولوی بے عزت نے نا نے دین مستفا نال وفاداری نہیں کی رب رسول وفاداری نہیں کی وہ بے عزت ہوئے وہ بھولیا وہ جھلیا جنہ نے رب رسول غداری نہیں کیتی رب نے ایسی عزت دیتی ہے پوری دنیا ویخ دی جو ہے بابا فرید الدین سرکار مولوی نہیں سن ہے سن کہ نہیں ہے سن مولوی سن سوفی سن بابا غلام فرید سرکار مولوی نہیں سن آج ویخ فقیر فکیر نا ت فکیر تے دے دے پورا پاک پتن پیا وس لوگ سن کہ جنہ نے اپنا ظاہر, اپنا ظاہر بھی دین دے مطابق بنایا سی اپنا باطن بھی دینک وہاں جہی زلیل دے پھر نہ لوگ نے بھئی اتوں ٹیپ ٹاپ حیدرآباد ہونا دے مگر حقیقت اس دعا کوئی نہیں تو وڈی بڑی بڑی دعوی اللہ تین آج کرا اللہ تینو کرا اللہ تین مدینے لے جائے یہ ساری دعواں چھوٹیاں نے یہ دعا کرنا کہ مولا میری نسل میری نسل نی خادم بنا میری نسل ن علماء اسلام دا خادم بنا دے عالم دین بنا دے کیوں کہ کسی بندے دے بارے بھی کسی بندے دے بارے بھی یہ نہیں آیا ادیس پاک دے اندر حاجی دے بارے بھی نہیں آیا نمازی دے بارے بھی نہیں آیا امرہ کرن والے بھی نہیں آیا حافظ واسطے بھی نہیں آیا کاری واسطے بھی نہیں آیا مگر عالم واسطے حدیث آیا کہ ایک بندہ آبد ہوبد آبد کہیں عبادت کرنے والے نو آب ہو ساری رات عبادت کرے ساری رات محنت کرے ساری رات مشقت کرے اللہ دی سجدہ ہو جاوے چاہو کرے قیام کرے تصدیق کرے عبادت کرے او دی ساری رات عبادت کرے نبی پاک دے دین دا عالم ساری رات سستا رہے دی ساری رات دی عبادت نال عالم با عمل دا سونا افزا لے ہو کسی بندے کے بارے بھی نہیں آئے یہ بھی گل کسی بندے کے بارے نہیں آئی الما بارہ ستیا کہ علماء لما نبیا کی وراثت کے مالک نے نبیا کے بارے نے علماء اور یہ گل بھی نہیں کسی بندے کے بارے آئی کہ کل قیامت دن مولا تلام نس شان کھڑا فرمائے گا یہ پندرہ بی ہزار ویکن والے عالم کی گل نہیں ہوئے دے دنیا دے بے کتے کی گل نہیں جس نے اپنی دنیا جان ہر شہ دین رسول اللہ کی خاطر دا دی مولا سونا ایسے نو کل قیامت والے دن اس شان نال اٹھائے گا مولا فرمائے گا اے اے میرے بندے تو میری خاطر میرے نبی علم حاصل آ جا پھر جنت تے کھلو جا جنو دل کردی لار پھر اس کو وڈی کوئی دعا ہو سکتی سانو پتہ ہے سنوں پتہ ہے کہ حقیقت کی ہے خدا دی قسم کر کے نا کوئی سانو تو دعا دے نا کہ یار اللہ سونا تین دیج دے وے اللہ سونا تینوں دیم بنا اللہ سونا تنو مسلمان تے جیڑا بنا اندروں اندر اندر کلجے چھار پہ بھائی یار اس کو ویڈی عظیم دعا کوئی ہو سکتی ہے تو میں ایک غلط فہمی دا ازالہ کر کردیا ہوا ایک گل کی جناب دے سامنے کہ وقت ہی ہو یہ معاشرہ ایویں دا بن گیا کہ اگر کوئی ای دعا کرے کہ یار مولا سونا تیرے پتر نو عالم بنا اسلام کا خات بنا خوش نہیں ہوں یہ مولوی مولوی دعا تے خوش نہیں ہوندے او اے میں ہی اے مولوی تو بکھے مرد آ سنو بے او مرن جنہ نے نبی تے دو نمری کی جنہوں نے اللہ دہ دین لو تھوڑے پیسے بیچے ہیں والا تشترو بھی آیاتی سبن کلیلا اللہ فرماتا ہے میری آیات کو تھوڑے داموں میں نہ بیچو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ پیسوں میں بکنے والی چیز ہے بھے وہ جنہ نے دین نی خیرت خداری تھوڑے دم چیچے ہے جو نہیں جی فرمائی یار ایک مولوی اپنی قیمت پنجا ہزار ج پا دیمت اندی تر سچ ہی پنج ہزار قیمت ہے پنجا ہزار تو کل ٹگا نہیں لبا پر مولوی بھی لگ ٹگا نہیں لبا سدکے جنہیں اپنی کیمت رکھی ہو جلیل ہونے نہیں تو مردے نہیں خدا دی قسم کر کیا نا جیڑے جیڑے آلاد رتو آنگو دنیا, دنیا والیاں تو بے درتوانیاد ہو جب سونا پوری دنیا چک کے اندر تو ناز کرنا سائنس اور فلسفے پہ میرے حضرت حالات کہ آپ اپنی تھان بیٹھے سن اپنی مسلت پہ بیٹھے نے دنیا دے زائرین و ماہرین فلکیات و فلسفہ آپ دی قدم بوسی دوشی کرتے غیر مسلم توجہ لیں جے فرما قدر جو مک گئی قدر جو مک گئی ہے سانو کی پتہ ہے علم دین اسلام کی شہر میرا موضوع تھی سی انہیں اندر بچہ پیدا ہویا ہے میں تربیت اولاد کے حوالے دو مسئلے بیان ہو کوئی بالا والے بیٹھے نے کوئی کوارے بیٹھے نے اللہ تعالی انہیں زندگی کرے تو انہوں بھی بال دے تو پھر آپ مسلمان تو ہے مسلمان واسطے ضروری ہے ان پتا ہو میں اپنی اولاد کی تربیت کم قدر مک گئی ہے ختم ہو گئی دین اسلام چاہت مک گئی جذبہ ذوق شوق دین دلہ نا کے قرآن سان محبت رہی نہ نبی سائی کے فرمان نال محبت رہی نا سنو دی محبت رہی. تے اشان، اشان اپنے بالا نو انجینئر ماسٹر پروفیسر تے بنا تو نہیں جے فرمائی پر سدکے جاوا عالم دین اسلام ہو دی قسم کر کے فضاواں چلا کی, کی بیٹھا زمین ہے خبر ستویں آسمان دیاں رکھنا گیا پر تین کسے قدر دسی جو نہ توجہ ہے دوستو آلم کی گل تو ولم ویخے نہیں نتا نا تے آدھے سیانے آدھے نے بھائی جی جڑے ہوا نقل نکال، نقل وہ اصل دی بھی مت مار چھوڑ دے نقل دو, دو نمبر تے اج کل دو نمبر والی تو گل ہی کوئی نہیں اج کل تو چتری نمبر دو ترا تم ہی مک گیا چتری نمبر بلان پیر ای مت مار ہٹی ایسے لوگ تاج تاج دنیا اور مخلوق رب سونے دے دین تو باغی ہوئی متنفر ہوئے. مولوی نکھ لین وٹا لینا پہ جی مل گیا تھے انہیں کوئی نہ کوئی منگ لینی وہ کیوں اس واسطے کہ اس نقل یہ اصل اصل کہانی حقیقت کا اگر افسانہ بن جائے تو کیا کیجیے حقیقت کا اگر افسانہ بن جائے تو کیا کیجیے دل ہی جب درد بن جائے تو کیا کیجیے درد ہوئے تو اندھی تو آدمی ہے دوا جدو ہر شہر درد بن جائے مل کی جی درد ہوا کھا دی جاتی ہے گولی جدو دل ہی درد بن جائے حقیقت کا کسا بن جائے ان کی سمجھ آج فرمائی میاں صاحب دی پھر ایک گل سچی ہے اگر آخ نا کہ قدر فلا کھلو سائیکل بنائی ہے کون سے مولوئی نے ٹریکٹر بنایا ہے میں کیا جھلیا اپنی کھوپڑی کا علاج کروا آناللہ. جہاد بنانا یہ آسان کام ہے ٹریکٹر بنانا یہ بھی آسان کام ہے گاڑی کو مشین سے تیار کر دینا یہ بھی آسان کام ہے ارے خدا کے بندے جہاز بھی بن جاتا ہے ٹریکٹر اور گاڑیاں بھی بن جاتی ہیں مصنوعات اور ایجادات کا بنانا آسان ہے ارے انسان کو انسان بنانا مشکل ہے علماء و صوفیاء نے وہ کام کیا جو آج تک کوئی کر نہ سکا علماء نے میرے بندے بنا ہاں صوفیاء نے علماء نے بندے بنا رونے ٹریکٹر گڈی نونا جتی تے پیالے نو کہڑے مولوی نے بنایا وہ میں آخ مولویاں اے چیزاں نہیں پتا سی اے پیڑیاں چیزاں بندیا نیزاں نقصان دے چیزاں نقصان دے چیزاں کوئی ہری کھوپڑی والا بنا سکتا ہے جنہ دیاں کھوپڑیاں فرید الدین ورگیاں سیدیاں ہونا کدی نقصان والی چیزاں نہیں بنا جائداد دروازے کھولے گی بندے لنگ جاتی آئی لتا جہاز لگتا تھے ادا سو گیا ایل پر ایک بندہ بخا دے جا فریدی کا فائد یافتہ ہوئے تو کسی پوچھ کے ماریا ہو گئی پر افسوس کہ تصا کوئی مولوی بھی ویخیا ہاں اے سارے ٹریکٹر بنا ماول مولوی نے بندے بنا ماول مولوی آ ہا میرے آلہ درخت تاجدارے بریلی آپ بیٹھے سن تے دو انگریز آ گئے تیت گاؤں پر مولوی ہو اپنے پیٹ چو نہیں پی نکلے اپنے ٹھیک نو نہیں پورا کر سکتے یہ تینوں کی بنا تو نہیں جی فرمائی ہاں مولوی ہوئے آپ نے درتھ کافرنگ ملک ٹر کے جی فرق ہے نا فرق ہے کہ نہیں ہوئے بندے پند قرآن دیس گلے آلما نہیں پال تے گا تنے میں کوئی چکر نہیں تبلیغ صرف اتے والے مسلمان بنا لے جا توجہ نہیں جی فرمائی ہوئے خدا کی کسم کر کے آ میں اپنی خود ستائی تعریف نہیں کرتا یہ اللہ کا فضا لے تحدیثے نعمت طور سے گل کر رہا میں جیلم سا میں مسجد ہی س مسجد کاگلینڈ کا مسیت بھی خالی ہے تیری آ ٹکٹ فا ویزا میں آخیا ہوئے میں تھوک مارنا تے ٹکٹ د تُو کیا گیا تھا دنیا میں بھی پی آخیا پاکستان چہ کے ایمان نہیں بچتا تگلینڈ انگلینڈ ہے خودداری ہو غیرت خیرت ہوئے غیرت ہوئے خدا دکھ بندہ پہ غیرت نہ مر اقبال فرماؤں فرمایا غیرت تو بڑی چیز ہے جہاں میں غیرت تو بڑی چیز ہے شاہی غیرت مند کلی بھی بیٹھا ہوئے تو بادشاہ لگ رہا بغیرت جہاز میں بھی بیٹھا ہوئے مسل لگتا خودداری گل سنا رہا تھا دو انگریز آ گئے نے کافر نے گو نہیں مسلمان نہیں آ کے سوال کرتے نے اپنی سائنس دارے سوال کیا خود سینسیاں کولو حل نہیں پیا ہوں انہیں سمجھا وے بابا جی اور بڑی دیر لاؤ گے سوچ گے اجے سوال وہ منہ دیا پھر میرے آلت نے جواب پہ سوال کمال، کمال دا علمے آخری سوال انہیں تھوڑیا کتاب پڑھیا وے کہ جڑے تھوڑے مذہب دے اندر نبیا بارے سونے وہ دے ہر جانور دی بولی بھی سمجھ لے دے جچا بارے تھے مڑ دس نے پہن دوسرے نال کی کر دیا نے میرے اعلی نے آپ نے فرمایا ایک کونج پہ آخری ایک پہ آخری نیچل چل शामा ले, ते पिछली पी आखलीस्था चल जद पिछली बारी वादी चुतरी सल्ती उतर दाल मेरे पैर चा चुप गया उस ग तकलीफ नाल मेरे को जल्दी नहीं पै उठा जाता हौले हौले चा भी तेरे चलना पिछली खबीए अंग्रेज ने अपना हथियार कटिया गोली पाई पिछली खोज गोली खोज न लगी पिछली खोज डिग पीए अंग्रेज ने तहकीक वास्ते चल वे वे पिछली खूज भी पैर कच्चा चुपया हो आह उन्होंने पता सि अपने कुलिया च बैठे ने ना मकान पाई बैठे ने <laughs> पता वे بداوے جڑو جی پتا بداوے کہ جانا ملک چڈ ملک لڈو کھا کتوں مارے دو دگنے خدا دی کسم کر گیا نا گل اکل گئی ہے جن نبی رسول اللہ رسول کی وہ لوگ ربل د وفاداری کی سچا مجاہد بنیادی قسم کر کے بیٹھے میں دشمن آ ٹور کے قدم چھک لے نہیں مزہ ہے راتم کر گیا نا ج دے دنیا ہر مالو بیچ بیٹھے اگلی عزت بھی گوا بیٹھے نے ختم ہو گئے ختم ہو گئے نامو نشان بھی مٹ گیا وے خدا کی قسم کر گانا قارون جیسے قارون جیسے ہزارہ دنیا دے जतूल की कोशिश की पर तबाहो बर्बादी हो गए पर सदक जावा जिन्होंने अपने फकर के नाम अपना सिक्का जमाया वे वह भावे दुनिया तू चले भी गए ने उन्होंने बोदशाही अज भी पहुंचू فرماؤں فرمایا جدتا مرشدی سان کا سادڑنا جدا مرشدی وہ سن کا جھنا تد پرواہی کہے ہوئے کی ہویا جی جا کے پر پرشد جاگ نہ لائی ڑا تختی دنیا باہو بہڑا با تختی دنیا تا پاہو فقر سچی بادشاہی ہو قدر کوئی نہیں قدر کوئی نہیں سمجھا ایسا بن گیا اور جڑا بندہ بے قدر ہوئے بے. وہ بے قدر والی دی قدر والوں دی قدر قدر والے, والے جان د بلا جن ساری عمر ساری امر دے ٹھواں گزاری ہوئے دے ٹھواں گزاری ہوئے کی پتہ ہے کی پتہ ہے ہنس کی وجہ فرمائی ہوں تال بنے کھڑے میاں سے فرمندہ نے فرمایا اس دنیا اس دنیا دولوں منگ پنا اس دنیا دولو بنا فقیرہ سچے دا مل سچے دا مل کوڑی کو جھوٹے دا اس ممبر آج, اج کل اس ممبر سے میرا سی بہ جان میرا سی بہ جان جاڈی بہ جان خترے بہ جان سا قوم لکھ لکھ وار چڈی ہے جی کو آلہ درد نیب بیٹھ جاوے تے امام اہل سنت دی فکر بیان ہو تے سکی قوم کا موہ بڑا تبجو نہیں جبر مائی کیوں اس واسطے کہ بے قدرے بن گئے اتنا بے قدرے بن گئے دیا گئی ہوں بولنا بھی کوڑ پسند کرنے آ سننا بھی کوڑ پسند کرنے آئے کوڑا بندہ ہمیشہ کوڑ ہی سن دن سچا ہوڑ پچتا بھی نہیں تے تو سنتا بھی نہیں اج کل پھر رویشی نظام ماحول ایسا ایسے بن چکے خدا دی قسم کر کے او او او بدبخت اور جہنمی لوگ جنہیں مقدر چ پکی جہنم لکھی ہے کافر یہود و نسارا کیوں ہے وہ جنادی جڑ دیں میں آیا پوچھ لڑا ارادہ بدلیا بیٹھا جنہوں نے اتنے قرآن نے فتوا لا دیا چہل نزدیک زیادہ اہمیت دیا ہاں ملے اللہ کا قرآن گٹرا چروڑ لگتا بولتے نہیں گے ایسا مسلمان ہر سال لاہور اچھلیا اچھلے والی نال قرآن پاک کٹتے سڈے پیر بھائی ٹرکا دساب دو چار نہیں ہوئے بولو دسابے حساب نہر لاہور جیڑی اپنی کتاب نٹر پا رہے اپنے رسول دے فرمان نوڑی دے سکے اور شہودی کی پک پک کے پچھے اپنا تن من دن دنیا ہر شہلا دے آ کہ دھی قربان کر دو نہیں دا پڑ جائیں گی نا موڑ کسی چنگے پاس لگ جائیں گی توجہ نہیں جی فرمائی پر یہ پتا نہیں کہ یہ دہ پرد تک یہ مگا یہ پلے عزت دا ککھ نہیں رہا وہ سنا دس ہوئے دس ہوئے جیڑی قوم تیری سو روپے کی تو نہیں مڑتی وہ تیری عزت تو سچی دسیا جی بول بولتے نہیں جی بولو مرو تیری عزت مڑے گی پر ویخ اصا کیڈا قدر کیتا رب رسول ایسا قدر پچھانی ہے رب رسول رب دا د ہو جیڑا گٹر چ پی رولد ہے صحیح> نبی فرمان نالیاں تے روڑیاں پی رول اص ہم جی عاشق رسول ہم کیا ہے آشکا جنا جا رب دن کی قدر نہیں پائی انہیں قرآن والے کی یا آلے میں دین کی قدر کی پوجو نہیں جو فرمائی ہوئے خدا کی کسم کر کے آنا سلاف بزرگ بال جمنا بچہ پیدا ہونا رب سونے واعدے کر لے مولا سونے آن جیندہ رکھنا تیرا کام ہے تیرے راہ چلا میرا کام ہے یہ ان لوگوں کا طریقہ کیوں وہ لوگ قرآن والے سن وہ لوگ قرآن والے سن اسلام والے سن والے پر اتنا اچھا رہ گیا خالی دعوے والے اجے بچہ حمل چاہتا ہے ماں دے پیٹ ہے چھا پہلے ہی اردے بدلی کڑے ہونے निकले ना सही एक बार सिद्धा डी एस पी लाख मरे निकलने पर ओ... जिन्होंने रब सोने राबादे कर लैने आखना या बोला धी जमी ती तेरी पुत्र जमया ता भी तेरा خدا دی قسم کر گیا کے مولا سونے نے مولا سونا بھی جی تھی فیجدہ سی سات رحمتہ نال پھیجتا سی جی پتر پھیجتا سی کروڑاں رحمتہ نالجدہ سی اتے جمع نہیں ہوں ਉਹ پہلے گا یہ منیجر بناو گاشی بناو گا دشمن بنا درا رکھی کڑا بے میں مثال دینا وا ایک باغ کا مالی آگ کا مالک ਵੇ। مالک مالی نہیں بوٹیاں جناب والی رکھوالی کرنی ہے اصل مالک جاندہ بوٹا کی کتھوں آیا تھی لایا تھی یہ کتنا قیمتی میںالی کو چل نکل چل نگل چل نگل رہا تینو کی پتہ وے بوٹے میں لائے دھو کی لا وے کیڑے بوٹے دی کنی قیمت کی خدا دیا بندیا آسان مالی ہوں گوتان چ بوٹے لان والا مالک وحدہ اے, اے او بالکل یہ وہ جاند جاندہ بوٹا کنا قیمتی لایا میں اے مہرے علی بنے گا یہ الدین بنے گا اے بابا فرید بنے گا اے غلام فرید بنے گا گیڑ دے جدو نہیں تھی گڑ گڑا کے روزے سمرولہ مہربانی فرمان جتھے بھی جانا ہے دے ہوئی دعا کرنی ہے جدو آ گیا وے ہوں دین والا فل گیا وے ج مالی مالک بننے کی کوشش کرے نا تو مالک بھی ہو جا کر لائی نہ میں دے بوٹا میں یا مالک تو توجہ نہیں جی فرمائی مالی واسطے مالی واسطے درولہ ہوں کہ بوٹے دی رکھوالی مالک دی مرضی دے مطابق کرے اے نہیں کہ ہوئے مالی داتری تے جڑیا کھڑا ہوگا کٹ وڈ کے بوٹے تھے ڈال ا کی پتا یہ تے مال ہی ہے کو بوٹے لاؤں والا تھوڑا مالک پتا ہے یہ جڑ کپنی ہے کیڑی شاخ کپنی ہے یہ غلط پاسے جا رہی ہے یہ بن کے رکھنا لون والا مالک ہے تو پھر مرضی بھی تو مالک کی ہونی چاہیے فرمائی مالی کا کی کام ہے مالی کا مم. مالی دا کم پان پاوے یہ پانی رکھے پانی لائی رکھے اصل حقیقت اندر جو مال وہ جان لا یہ سوار لے ان کی سامنا وے اچھا سچی دسو ہوک کے پوچھنے بغیر چوک کے بوٹیا نو کپ ٹوک دے مالک خالی چھٹی بھی نہیں ان آخنا زال ماں میری کنی محنت سی جیڑی تح کر دل نس جا نت جا دے نظر اے مخلوق دی مثال ہے جس خالق نے ایک گلزار آدم دے بوٹے لائے نے یار اجے بھی تھوان سمجھ نہ آٹکیاں مثالاں تو پھر بھی مایا اللہ تساں کھوپڑی دا علاج کروا بولنے لیں جے ھوڑا, وے, نہیں ہوندی. خبردار, اپنی مرضی نہیں کرنی جس ویل میں اس ویسے پانی دینا ہے. جس ویل میں اس ویسے یہاں کپڑا سارا کچھ جی میری مرضی نال ہونا چاہیے رکھنا وغیرہ تے ہوں مالی جن تک مالک دی مرضی دے مطابق چلے گا تے ٹکا رہے گا جدو مالک دے خلاف چلنا ہے مالک نے آخرا چل فٹ نکل جاؤ خدا دی قسم کر گیا نا مالک مالک دے گا مہربانی نہیں وہ لاح شریک دی کہ بوٹے وہ لوگ مالی ان سان بنایا وے پر جی بوٹا لگ جائے کدھر آئے مولوی کدھر آیا قرآن ہے میرا پہلے گشتیاں نے گشتیاں نے احتجاج کٹیا سی کنجریجاج کٹیا بورڈ بنا سن لاہور مولویا نے آخیا سی نا کہ بیکیرتی بند کرو بےغیرتی بند کرو رن رن دوپٹے پواؤ تو وہ نکل پہ باہر उन्हें आख्या हो खबरदार साडा जिसम सा मर्जी सा खोती तेनू देन भोल तो वज्जो दे फरमाये छेड़ी छेड़ी आखे मेरा जिसम मेरी मर्जी आख खोती तेन बनाया किनू बना भूल جا آخ میرا پتھر مرضی او آلیہ جدو نہیں سی جل بھول گیا توجہ لینا فرمائی رب سونا دے پھر مرضی بھی ہونی چاہیے مرضی کی ہے سناواں قرآن اج سان جمن شوق بڑا ہے پر جم دے سامنے نہیں آ پچھلے دن جی میں گیا پروگرام کل نہیں پرسو بابا ایک آیا بابا آدھا مولوی صاحب کو کتبیز دے میرے پتر کا منہ بند ہو جا بڑی گالاں کٹ لڑ مار بھی ہےٹا بھی ہے میں آخرکار سوچی پہ گیا کہ یار یہاں فرمان ہے آخر آخر وہ گل نکل آئی آخر جی میں شراب پی سا اپنا دس میں شراب پیندہ سا میرے پیو نے اپنی پگ میرے پیر کہ پتر نشا چڈ دے میں دی گل نہ منی بابا جی مجھے ٹھیک ہونا گا تو فرمائی ضرور ہے جیسی کرو گے ویسی کرو یہ تے ہو نہیں سکتا کہ بی کنک تے جم چاول پاؤں جو کرو گے ہی گے جو بی جو بونے وہی کٹو گے اور کر کے مولا تالا فرما میری مرضی پرورش کر میری مرضی ہو کے تین لر نہ پھیرے تیرے پیر چومے تو فرمائی ہاں سان جمن کا پتا ہے سان بن کوئی نہیں قرآن سنا وا ارشاد ربانی مولا فرما فرمایا قربان جاوا مولا سونے نے فرمایا ایمان والو ایمان والو ای اپنے آپ بچا کم اپنے بچا سو اجارا بچا جا دھن بندے پتھر نے کہڑی آگے آگے جہنم جی مولا فرما اپنے آپ بھی بچاؤ اپنے خمبے نو بھی بچاؤ اپنے آلو جال نی بچاؤ ہوں مولا فرما وے مولا فرما وے پرورش کریں تاکہ تخت مچ جا میں پتر بھی جہنم دی آگ تو بچ جا मौला फरमा ए परवरिश मेरी मर्जी कर ताकि भी दौद सीना बने तू भी दौद अफूबा च ना आवे हूं मौला फरमा दिता मैं भी میری مرضی دے مطابق یہ پرورش کر میری مرضی دے مطابق یہ تربیت کر جو میں جا ہوں وی دسا مولا سونا کی آخ دے تو جو آربان جاواں رب رسول رب رسول مرضی جدوتر جمے پتر جمے او تین سکھا, جمعے او بھی سکھا, او او سکھا جمعے دھی جمے او تین سکھا ہوا ہوا سکھا دھی جمے دھی جمے خاتو نے جنت دی سیرت پڑھا تاکہ کہ دا بیاہ ہو جائے جدو شادی ہو جاوے یہ گود چاوڑ والا کوئی حسین دا جان د تے جے پر جمے پر جمے پور ج جمے شیر شیرت مروالی پڑا کیوں شیر دا کدر جاوے؟ جمدلے جمدلے چوک جنا دے کدرے گا جے ہر جمدے نے جمدے نے تو چک جناب گدڑ دے دو چ نہیں سمجھے گو جوان ہو جاندے جائے ویشی گدڑ بن جائے میرے کو مولوی صاحب دعا کرے خیر مار کوئی آ جا مولوی صاحب دعا اکھے دھی کردل گئی خدا دی قسم کر کے آ میرے کو تر چار بندے اکھے دھی نکل گئی ہے دعا کر واپس آ جا میں آخیا تھر فٹے منہ تیرا تینوں پیو بننا کی حق سی سورا جی جمی سنبھالنا تو نہیں جی فرمائی ہوئے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ سی سی طریقے دین دین دے مطابق چلن اولاد دی دین کی دیتابک تربیت تے پھر اولاد نہ فرمان ہو جاوے اے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا جمد اجے جناب علی گی نہیں پئی ہے تے سامنے یہودی دا ڈبا لگیا پہ Oh, ماں دیا بڑکا سن سن پورا جڑا اما دہ فلما سنتا رہا تو فلمی کنجر ہی بننا فاروق کا خادم تھے بنتا ہے جڑا ماں کے پیٹ چاہ کے رب کا قرآن راب سبھار اللہ जमण सू वाल आए पर साम आदू जमे भी मेरी शरीय के मुताबिक सिखा धी जमे ना धी धी जमे ओनू शुरू तू लुका रख क्यों ये लुकावाली शाय براہن یہ لکا کے رکھ بزرگ فرما نے اگرچہ جی اگر کہ چھوٹی بچی غیر محرم دے سامنے چلی جا دے او دا گناہ نہیں ہے جی دے مگر فرمایا جی صحیح غیرت مند ہو صحیح غیرت مند لوگ وہ بچی جمے نا تو غیرم غیر محرم نکھا ہی دے وہ اج لکا کے رکھتے نے جہاں ہیرہ لکا کے رکھی ہے جڑے اج لا کے رکھتے نا تو مڑ جنابے والی وہ اپنی جوانی نو پہنچ کے خاون دے گھر جا تو جدو ان دی گود ساوی آئی جمن والا گو سے جے بنتا جی پمے پمپے او یدیاں دی بک بک نہ بڑھایا یہ یہدیاں دی بک بک پڑھ کے تیرا فرما بردار نہیں بنے گا ہاں جی وہ سچی دسیا جی مو دسو دشمن دشمن دے گار. مثلا در نال تھا گوانڈی رہدا دشمن ہے تھوانو کدھر جانا پی گیا اپنی اپنی تھوڑی مرغی ہوئے مرغی مرغی نے دشمن دار چھڈ کے جاؤ گی بول نو دشمن گھر چڈ کے جا اچھا مرغی دشمن تیار نہیں مسلمان کتنے بیٹھے کیا تعلیم اسلام اور دوست بولیا مرغی دے نہیں مرغی چڈا نہیں پک جی شعور لبے بن کے نکلنے میں شعر لے کے آدھے نے آدھے آ سات پیو نو آپ لوگ بار پیو دے ہاتھی پی جان ماں دے ہاتھی پی جان کیوں نظام جنگلی جانور آ ماں پیو دی قدر نبی سکھاؤ توجہ نہیں جی فرمائی خدا دی کزم کر گیا نا مولا مولا سو بے وفا نہیں ہے پورش ریے ماں باپ کا سب پہلے یاد رکھے اج سب پہلے ضروری ضروری ماں باپ حرام خور نہ ہوسان کا پتر تیار کرنا ہے نا تو ماں باپ حرام خور نہ ہو سود خور نہ ہو پیو شرم ہیا آوے ماں پردے والی ہوے اندر بیٹھی ہوے پیو باہر جا کے باہر اپنی نظر ادھر ادھر نہ کرتا ہوے پیو بھی شرمو ہزار ماں بھی تے ہزار ہی ماں باپ دے ملن دا طریقہ نا او بھی شری ہوے او بھی شریعت کی آخری ہے کہ ماں باپ واسطے پیو مرد مرد اتنا کپڑا ہٹا جتنی ضرورت ہے مسئلہ وہ کی آدھے نے اصے بھی تو تھے جاگ چہ یہ گلا کریے تو لوگ آتے تھے مول بھی اپنے آپ نیلیاں پیلیاں فلما تسا ویکو گیلا سڈے نہیں ہوج کی نیلیاں پیلیاں فلم جی کرنا فرما مرد عورت گاہ وی عورت مرد دی شرم گاہ نہ بغیر ضرورت دے کیوں کہ اولاد بے حجا بن جاندی اولاد بے حجا بن جاندی ہے توجہ تبجو ملن بھی شریعت مطابق پھر سب تلزک ہلال کا ہو فر وہ تربیت جیڑی ہے نا تربیت ہے تربیت ہون دی دین اسلام دے مطابق دین اسلام دے خدا دی قسم کر کے اندر ہو نا او جی مولوی صاحب کی ہوں بال یہ تے سمجھ ہی کوئی نہیں پر امام گلالی حجت الاسلام گلالی فرما لے آپ دی تربیت کا وقت جم کے بلکہ جمن نہیں پیٹ چھوٹ تو لے کے بچہ تیار ہو کے سہ پہ جائے چھویں مہینے تے کے یعنی ماں دے حمل دے چھویں مہینے تو لے کے تے پیدا ہون تو بعد دس سال تک یہ تربیت دا عرص ہے یہ تربیت دی مدت دس سال تک فرمایا یہ انج رہوے گا جی میں سبد شاخ ہے ہری شاخ درخت کھلوتا نا یہ ہری شاخا نڑ کے نا مروڑو گے نا تو گیا نہیں جتھے پیار بن دوں گے انتہا ہو فرمایا دس سال تک کے سبز سبز شاخ اور دس سالوں تو بعد سو گئی ہو مرونی جی دس سال بعد مرونے گا نا یہ ٹ پے گی یا تیرا نقصان کرے گا مولوی صاحب یہ دس سال تو موجود ہے نکلے بال نے ٹھیک لگا میں بولیا وہ بولیا ان نے جیویں دس سال بچہ چار پانچ سال کا ہو جائے نا بسارتر تبر یہ چیزاں پیدا ہونیاں شروع ہو جائیں تک نکے نکے بالکل پوچھتے نے ہر شہ سوال کرتے ہیں ابا کی ہی ہے اما بابے شہ بار بار پوچھ جان کیوں تدبر پیدا ہو رہا چیز پیدا ہو رہی ہے پھر پوچھے گا آر گلاس پھر اس کات نمجن کی کوشش کر رہے بار بار جن بارہ گھنٹے ٹی وی رہی پٹا دی چاڑ دینا اوہی فیشن نکے مے نکے نکے می نکے نکے, نکے, نکے بال اگے بھی یار لڑ دے ہوندے سر ہن بھی نکے نکے بال دے کھڑے ہو جائے یہ تریقے نہیں کتنے نہیں بولنا او لڑنا اوے کھانا اوے پینا اویوتار کیٹاں کھڈنیا کیوں وہ ذہن کے اندر نقشے بیٹھ رہے ہیں دس سال تک بچے کا ذہن کی نقشے پورا ہو جائے نکوش بیٹھ جائے پھر وہ نہیں نکل گئے توجہ قربان جاو تا کر کے بزرگ فرما نے تا فرما نے فرمائے دس سال تو پہلے پہلے یہ نماز بھی پڑھا یہ نمازی بھی پڑھا یہ قرآن بھی پڑھا ہدیش پڑھاؤ کی خدا کا بندہ جیوی دیا فلم سنا ایک ماسٹر گزرے ماسٹر مہنامے اپنا بیان دتا سی اور او بیان اخبار دے اندر آیا سی. سکل دن ماسٹر اے بچیا کو پوچھا انہیں آخیا تب بن سا آخیا جی میں آخیا جی میں پائلٹ بن سا تریے کول پچھیا انہیں آکھیا جی میں تھانے دار لگساں چوتھے کول پچھیا اے آکھیا جی میں, میں جہاں ڈرائیور بنسا پنجم کول پچھیا انہیں آکھیا جی میں ڈاکٹر بنسا او پوچھتا گیا پوچھتا گیا چھوٹا جیا بچہ بیٹھا سی ماسٹر نے پوچھا تو کی بنسیا میں نوری بن سا خود میں میرے پسینے چھوٹ گئے میں گل کرنی نہ آئی کہ یار اے چھوٹا جیا بال ہے الدین جنگی بال آاسٹرا جدو اپنے شفقت والے تازو سے سوا دیے ادھر میں سو دی سو دی تیاری دی کر رہا ہونا وا ادھر مینو ماں نوری رزنگی کے کسے سنا میں نورین گنگی نے کسی سنے میرے دل دی, کہ دی نہیں بندہ نور میں فیصلہ کر لیا کہ نوری توجہ نہیں جے فرمائی ہوئے تُو تُو نو سمجھ ہوں. خدا دی قسم کر کے آنا جی ٹیپ کیسٹ ریکارڈ کر د دس سال تک بچے دی کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے یہ نظام تخلیق ہے نا مولا کا دس سال تک کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے دس سال پورے ہونے نے کیسٹ پوری ہو رہی ہے نہ وہ مٹنی ہے نہ دوبارہ ریکارڈ ہوج بھائی کیسٹ ریکارڈ کر لئیے تو ہوں ریکارڈر بھی خراب ہو گیا ریکارڈ کرا سہیاں بھی موک ملے تو نہیں جی فرمائی مثال دینا میں تقریر کر رہا میں تقریر کر رہا تھی جناب بیالی, میری تقریر نو اگر ریکارڈ کرنا چاہو تو جس ویل میں علینا پڑھ دیا تو پھر تھی ریکارڈر اگو رکھ دے آخو کہ ہوں وہ تقریر ریکارڈ ہو جائے توجہ نہیں جی اتھے بیٹھے بچھایا یار توکھیاں مثال دے کے مشکل مسلے سوکھیاں بول دے نہیں دے. دس سال تک دی تربیت دی عمر تربیت دی تربیت دی تا کر کے, کر کے میرے پاک نبی سرکار یار فروقے آدم دا پو پوترا بیٹھا سی فروقے آدم دا پوترا پوترا ادر ابدر ددرت عبد اللہ بن عمر, عمر سرکار پگ شریف بن رہے ساتھ جی بال سی وہ بڑی حیرت دیا ندر ویخ تو فکر اور تدبر پیدا ہو رہا ہوں تو بڑے تجسس نال ویختے نے بچے. بچے کیوں وہ سمجھ رہے ہوں دا. بچہ دیکھ رہے بھائی ابو کی کر رہے ہیں آپ نے جدو پگ بن لی پگ بن نے فرمایا پی سونے نبی سننا کیا سڈے سونے نبی ہوں چھوٹا ان نمی نمی جا بال ہے گو دوں زبان پی لبی ہے تو وہ جو فرمائی نظر پگ شریف لا لا کے اپنے پترایا تیرے سر چاو ترکھا ہے ویکا بلا تنی لگی ہے میں نقشہ نقش ہو گیا دس سال تو بعد پگ رکھی تو فرمائی تمنے چار پانچ سال کا بال کلو جا کے نہٹوا کٹ کر دے میں خیا ہوا یہ کٹورا نہ نہ ہوا تص دنیا چوڑ کے قابل ہی نہیں سوچ رب سونے لگا پودے بگاڑتا پیا ترم نہیں انو ان پال جی رب رب آج آئے ہوئے آم آم لفروں کے اندر این جا آخر. پہلی پہلی چیز زمین بھی آلہ ہوسل بھی بھی جے ہو زمین آمین بھی آج زمین ہو جی بیج بیج کلری ہوئی زمین تو بیج نال چڈ دیئے پہنچتی ہے تو نفا بھی دئیے آ بندیا تا کر گئے تا کر گئے بزرگ فرما لے فرمایا بچہ جمتا وے بچے کو قربان جاوا قربان نال بنتی ہے گوشت ماں فی الحال بنتا وے ہوں کبلا گوشت تاثیر ہو دی باپ دی تاثیر گی جی اما نہیں جے فرمائی ہوئے پاک دیوے بداری ٹرکی تو جمع والا بھی ٹرکی جمتی ماں خاتون جنت ورگی خاتون جنت دی سیرت رکھنے والی جد جم دیا میاں سہ فرما نے فرمایا تمے کو ماں نا جی امید لگ پا کہ عزیز ان اولاد کی دولت اتا فرماگا ماں امید نہ ہو بزرگ فرما نے پھر ماں جہی ہے نا ماں سخت مزاجی ویک ت باہر نکل کے چار پانچ سال سال امر چی اثر نہیں ہوں یہ تیرا غلط خیال ہے بزرگ کہ جد بچے جان پہ جائے نہ جان پی جائے اس تو باد نا سخت مزاجی نال اپنے شوہر نال پیش نہ آئے اے یہ ٹی وی والی گلا فکر فکیر اپنی گلان کردے لوگ دے دے توجہ ہے سولویا مولویا پتہ کچھ ٹی وی تو سنیاں کچھ اخبار چپڑیاں پٹھا بہ گیا مولوی کا بھی مول قوم کا بھی نہ بزرگ فرما نے بچے چاہ پہ جائے جا نا ماں جہی نا وہ باپ دے نال تلخ کلامی نال پیش نہ آئے سخت مزاجی نیش نہ آئے اچھی او نہ بولے باپ کا حق بنتا ہے وہ ماں ماں ماں ہوی بچے بھی ہو سخت مزاجی نال پیش نہ نا آئے گالا نہ کڈے ان تانے وینے نہ دے کیوں <تصفح> فرمایا اس واسطے کہ ہوں اے جڑا کلام تس ہی کرو گے اے بچہ اندر سون رہے ہیں اور نکتہ جے ہوئے ہوج کل ہر ہر جمن والا بال ٹینشن نہ مریض ہے ہر جمن والا بال کیوں o, چار پانچ مہینے دے پیٹ چی سنتا رہی نہ فرمائے جانور جانور یہ سکھاؤ نہ یہ سکھاؤ یہ سکھاؤ, اے نو سکھاؤ. سکھ ج گی جی <تصفح> میں گیا ادھر علاقے کمالیا گیا گھر میں سگھی نے میم آخیا بھائی کمرہ وہلا پیا اندر چلے جاؤ میں گیا کپڑے بٹاؤں اگو پنجرے دیکھو کڑوتا وہ میں جی بڑی نا مینو خیر جی سی سمجھ آئی میں آخیا جی تھی ٹھیک ہو درویز بارو کلوتے جانو لگ پائے میں او درویش نظر سدیا کپڑے پا من بھول گیا میں آخیا یہ کی بلا ہے انہیں آخیا استاد جی یہ میرا وڈا برا ہے وہ یہ کام کرد ہے او دی عمر لنگ گئی ہے او توتے لے کے تیار کردے جدو یہ پورے سکھ جان نہ ڈیڑھ ڈیڑھ دو لکھ دے وکنے نے یہ ہوئی توتے سکھے ہوئے تو مینو آدھے پوچھو چٹنی کھا تھے یقین ہی گل ہے میں آخیا چٹنی کھا تھے آدھا نہ چٹنی کو میں اس درویش نے داستان سنائی وہ میں ایک دفعہ چٹنی بنائی مرچاں پی گئی چوکیاں یہ آس پاس پھردا پیا مح جی الگ لو گئی اے سال گزر گیا پر اے نہیں بھولیا و چٹنی کو جانور سکھ سکھا سکھ جائے اور انسان کی اولاد غلط کر لے تین سکھاوے سکھ توجو نہیں فرمائی ہو بزرگ فرماجے تلخ کلامی نہ جی باہر آوے گا نا دے اتنے تھوڑی گالاں کا اثر گا اے تھانو گالاں کڈے گا تو اج کل سارے گھر اندر کام ہی یہ مرد نے بلانے عورت ن وہ فلانیاں ٹنگڑیاں مر کرمالی نے بولنا ہے تو وہ تو خدا کی پلا مرن جویا ساری دیہی کتنے شامی منہ چاڑایا گھر بال جمے گا وہ حافظ بنے گا انہیں بھی تے گاہی وہ گردان رٹی ہونی ہے جڑی کسی سرفی بھی نام ہو آہ، تربیت ہو تربیت آمی ہو آمی تو آمی ایسی ہوجہ یہ ہوئی انگریز نے سارا تیرے دیطالہ جڑی گلا تھی پتا نہ پتا نا خدا دی قسم کر کے عیسائی عیسائی عیسائی ایسے ایسے لوگ ویکن چاہے جی جناب علی مفسر نے مفسر کی وجہ ہے انہوں کو اپنے سمجھنے پڑیا ہے انہیں سمجھنے نہیں ملیا انجیا کہ وہ نظام تو سمجھیے جس نظام کامیاب ہو رہے ہیں جاڑی چرمبا رکھے انہیں سمجھ کے برباد کرنے تک بھائی ہر بچہ سکول پڑھے ہوں نال وزیفے لا دیتے نے بچیا کے جدوں کا بزرگ عمران خان صاحب تشریف نے نا ادو کے رنگ کوئی اور ہی ہوگا پی نے آ تبدیلی, آگئی، آگئی تبدیلی. آ گئی ہے وڑ گئی ہے تبدیلی ہاں ووٹ بھی تو نہیں دتے کیوں دے پہلے نہیں سے منا کرتے ووٹ نہ پایا کرو مزے کرو چسا لو अजय तो बाबा जी सिर्फ मकान ढान के लगे हो रहे थान अजे वक्त आना है फैसला कर रहे जे बजुर्ग उन्हें आख्या बिल बुलाओ तलाक दू दौ हांजी तैयारी वट लो थू रन्ना आखना है चल निकल तलाक ये हो। कम होना آن جی, تیار ہو جاؤ رن آخلا نکل بار تلا کے آ ترائے بٹے نے اللہ دینا تماشا بنایا ناڈے تو تماشا پھر بڑنا توجہ نہیں جی فرمائی ہوئے ہاں جی اجے بڑی مہربانی آئیں وی آؤ اجے بڑی مہربانی ہو جنی بے غیرتی اے پہ ہے خدا دی قسم کر کے نہرت کوئی حاکم پیچھے جس طرح بغیرتی فروغ اے دے رہا نا توجہ نہیں جی فرمائی جی تبدیلی آئی گئی آ گئی ہے تبدیلی ویک لئی جے اجے ہوزید اگ و گے بندہ سی اس دی جماعت کا من ملیا تو یہ جماعت دا بڑا واجن ابلی یہ سی بڑا بڑا اس کی وجہ لاہور چ بڑے ووٹ لبے نے تے کرین جو آئی نا اسی اسی بندے کی کوٹھی ڈا گئے منوق لگ گیا میں گی. وہ سناؤ پھر راجہ سا سناؤ کی حال یار مولوی ایک میٹر خراب کری آپ غصہ نہیں کری گسا پیار دین پیار سات گالاں پھوک کے چنگیاں آخر ووٹ بھی ہاتھ کٹے کی بہ بھی چاڑی میں آخیا یہ اگے تک وہ چھوڑیں گے ہاں سے یہودی کا غلام ہو اور وفادار ہو یہ نہیں ہو سکتا جڑے محمد دے گلاب ہوتے تو فرمائی ہوا تھا وقت کافی ہو گیا گل بھی لمبی ہو گئی ہے ہاں جی یہ وکھرا موضوع ہے توجہ ہے نا اندر بھی جدو بچہ ماں کے پیٹ دے اندر تلخ ماجی کلام نہ کرو کیونکہ یہ اثر ہوئے گا کر کے سڈے اکابرین بزرگ سلف سال او پاک بیبیاں پی جنہاں نے مولا سونے نے تین بھی دی سمجھتا فرمائی سی جدو بچہ حمل چاہتا سی دور اکثر بال ہافی قرآن ہوں او دی وجہ کی وجہ یہ بچہ پیٹ پہنا ماں نے وظیفہ بنا لاف بنیا توجہ نہیں جب فرمائی اور سویا ای جڑے ہافیز ہوں یہ پیڈے ہاف ہوں کہ یہاں گل نہیں بولتی کیوں اصول اس ہے اسول پہلی دفعہ ریکارڈ کرو گے نا بڑی ریکارڈ نو دوبارہ ریکارڈ کرو گے گڑبڑی تو پروائی ہے وہ شفاف زہن ہے ماں دے پیٹ دے اندر وہ قرآن سنتا جان ہے چھپیندہ جان کئی بچیاں دے واقعات ملتے ہیں آخری گل سنا گزرتے حضرت آبد الرحمان سرکار کا بیٹا حضرت عبد الرحمان سرکار بیٹا جڑا کہ امام امام مالک دا استاد شریعت دا امام دا استاد توجہ آئے ہا حضرت ابو حزیف سرکار بن عبد الرحمان سرکار قربان جاو حضرت عبد الرحمان سرکار بیٹھے نے گھر کے اندر بیٹھے جہاد واسطے اعلان ہو گیا وے جہاد واسطے اعلان ہو گیا وے آپ سرکار دل تیرہ سو اشرفیاں سن کنیا تیرہ سو اشرفیا سن آپ نے وہ تیرا سو شرپیاں اپنی بیوی نو جہاد کی تیاری کر لئی جہاد نو چلے گئے جہاد نو گئے کوئی ایسا نظام بن گیا کوئی ایسا موقع بن گیا کوئی ایسا پھیر فریا پچی سال گزر گئے لیکن جدو جہاد تے گئے او حضرت عبد الرحمان امیدواری والی جا جا محترما قربان جاوت حمل کی حالت گئے آپ سرے گئے مگر بچہ پیدا ہو پیا بچا پیدا ہو پیا ہوں پچیس سال گزر گئے آپ 25 سال باہر ہی رہ گئے پچھوں بی بی پاک نے یہ سوچیا کہ میرا خاوند کدھر شہید ہو گیا اونے ان خاوند والا پیسہ سام کے رکھیا بی رکھا کوئی بی بیبی کا حوصلہ بی, بی پاک دا حوصلہ اج سڈے بڈیا کو مردوں کو ایڈا حوصلہ کون نہیں ہونا بی انہیں بیبیاں حوصلے وے بی بی جرابے والی اقل مند ہویا آکل بنیا آکل بنیا پاگ بی بی نے پیسہ چکیا پیسہ چک کے آلو دین کا بندوبست فرمایا کہ گھر آ کے وے نہیں د جائے بچے نو درس نہیں دے فرمائی ہوسلے قربان جامع. او بی سنبیاں بھی, عظیم او بی بی بھی عظیم بخاری شریف دی عدیس پاک قربان میرے پاک نبی دی ایک بی بی پاک حاضر ہوئی نبی پاک سرکار دی بارگاہ بی بی پاک حاضر ہوئی ارد کردی ہے وہ سنؤ میم مرگی دا دورہ پہ دعا فرماؤ مرگی دا دورہ پہ میرا کپڑا ہٹ جان وے میرا جسم میرا جسم والی پلو اٹھ ہے پلو ہٹ فرماؤ میری یہ مرد ٹھیک ہو رہے نبی پاک سرکار نے فرمایا بی بی پاک جے سبر کریں تے جنت لبسی وغیرنا میں شفا تو مل جائے گی ہوں جنت لینی ہو یا شفا لینی ہو بی, بی سوڑ چلو یہ تے صبر کر جاوا گی برداشت کر جاوا گی مرکی تے سہ جاگی ایک دعا فرما دیو دو میری پڑتی رہے پر میری عزت محفوظ رہے میرا کپڑا میرا کپڑا, کپڑا نہ ہٹے توجہ ہے آہا, آہا. میرے سونے نبی نے دعا فرمائی سونے نبی نے دعا فرمائی اس دن تو بعد بی بی پاک نو مرگی دے دورے بھی پہنتے رہے تے کپڑا بھی تے او بی بی, او بی بی, کالے رنگ دی کی دا کالا سی اس بی بی دے بارے صحابہ پھر دے ہوں سن او جنتی بی بی کھلوتی او جنتی مائی کھلوتی جی وہ جنتی مائی کھلوتی نہیں فرمائیو ویخ بیبیاں حوصلہ مرگی قبول پر بے پردگی قبول آ. مرگی قبول ہے بے پردگی کی قبول خدا دی قسم کر کے آنا تو اے اسلام عالم اسلام عالم اسلام اسلام آلمین کی کہ مرگی جی مرد مرگی گئی مرد برداشت کر لیا جے صبر کر لیا جے پر بے پردگی بی بی پاک نے بی بی پاک نے دین بندوبست فرمایا کہ آل میں دین آن میں خدمت کرا گی وقت پیسے دیا گی میرے پو پڑھا ہاں ہا دی پڑائی شروع ہو گئی پچی سال گزر گئے پتر پڑھتا رہا آخرکار پچی سال ہوئے اس مقام تے پتر پہنچ گیا کہ امام مالک جیسے لوگ بھی انہوں نے تدریس دے ان درسن بیٹھے ہوئے پچی سال گزرے لچی سال حضرت عبد الرحمان سرکار بھی واپس آ گئی گھرچے نے گھر کا دروازہ خڑکایا نوجوان باہر آیا وے ساتھی فکیر نوجوان ادھر عبد الرحمان سکار نے کوشش کی نوجوان یہ میرے واسطے جنت کا وا دروازہ آیا کل توجہ لیں جے فرمائی میرے آقا نے فرمایا دروازہ دروازہ باپ راضی ہوا تے کھل جائے گا جے اس حال میں مریا کہ باپ ناراض ہویا تے اس اس ہویا. فرمایا ہے او, او دروازہ جنت دا اس بندے واسطے کدی نہیں کھل توجہ ہے آپ نے ارد کی پوچھیا بابا جی خیر کتوں آئے جے کون جے آپس دے اندر مکالمہ چیڑ پیا بابے جی اور آخنے میرا گھر پتو آخ میرا گھر ہے ملاقات جو پہلی ہے جمع تو بعد پچی سال گزر گئے وہ پاس ہے نا حضرت پاک نے جائز طریقے تھوڑی جی تھوڑی جی جگہ خالی سی چھپ کے ویکیا وے سیاح گیا نے بھج کے جاندیا نے اپنے پتر فرمایا نے یہ تیرا باپ ہے پھر باپ کا نام آیا نا نے دین جو سیکھے سی پچی سال پیو دیراں گر گئے قدم بوشی کی ادب ہے پچی سال جس پتر نے پیو نوکھا ہی نہ ہوفا کا سبقوشی کی لائنے باپ نوپ بیٹا بہ گئے بیٹا عرض کر دے ابا جی میرے درس کا ٹائم ہو گیا اجازت د نکلے دروازے نکلے ویخنے اندر بڑا بڑا ہی وگیا پیا وے ہاں جرابے والی ایک نوجوان لڑکا وے آلمانا آل, آل مانا انداز دے اندر مانا پورے روب اندر دستار جریف اپنے انداز بہ کے تر امام مالک ورگے لوگ پہ دے سنگے سرکار دے دل مبارک اٹھی کر دولا کدی بھی ہوش کے میرا پتر ہونا ویخیا نا مجموعہ ادو تیک سادی حالت ویکیا نا پھر جدو آلمانا ہوں تے, تے, تے, تے پچھاڑ نہیں سکے پچھ نہیںکلی <تصفح> مسجد دہڑی شریفتی جی پہڑی رکھ لے تو ماں باپ ناراض ہو جائے رہ پے تری شادی کرنی ہے اے ہو جائے پیو ماں دے کہ جا پو پی دہڑی درد دا سکھانا ہے خدا دی قسم یہاں سیری چ ل مولا کاش کے بندیا کو یار اے بچہ کون ہے تو کسی آخیا بھائی ابد الرحمان سی یاد میں گیا شہید ہو گیا یہ سیاح آدھے بہتی خوشی آئے نا بھی آسو آ جانا بہتا غم آئے نا تا بھی آسو آ تے چیخ نکلیے جناب بے ہوش ہو تے ہوش آئیے نا تے بجتے گئے نا گھر دے اندر جا کے تے بیوی کا مت چ اپنی زوجہ پاک دا تے دے مجھے میں اپنے سارے حقوق تین معاف کر دیتے جا میرے نکاح دے بھی ضرور ہے لیکن این تو بعد میرے حق دی تین رب سونا پوچھ نہیں فرمانے کیوں کہ میرے سارے حق ادا کر دے اور میں تیرے کو پیسے کا سوال بھی نہیں کرا گا ہے تو میرا پیسہ ضائع نہیں کیتے. تو جیڑا میرے واسطے پورا تیار میری بخش کا سامان یہ ہوئی کافی وہ اس سمجھ لوگ سن توجہ لیں دے محبت نال محبت رکھنے دی لوگ سن پھر اپنی اولاد دی تربیت بھی دے دے گھر سکون چاندے ہو اپنی اولاد نو فرما بردار بنا چاہتے ہو اپنی اولاد نو اپنا خادم تے خدمت کدار بنا چاندے ہو خدارا آپ فرما بردار نہ بنایا جائے رب دا فرما بردار بناؤ رب تھواڈا فرما بردار بنا دے سبحان اللہ دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ایک شعر سلام پڑھنے پھر دعا